دیکھیے ایک بہت بڑی بات میں آج کروں جنرل ایوب خان پاکستان میں ملٹری جنرل تھے پھر انہوں نے موقع پا کر کے وہاں پر لیڈرشپ کام کر کو کر کے قائم ہو گئی اور بہت کامیاب تھی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ پورا جو پاکستان کی تاریخ ہے سب سے گولڈن پیریڈ جو ہے ایوب خان کی پیریڈ ہے لیکن پھر بھی وہ تھی ڈکٹرشپ تو وہاں کے تمام علماء ایک سے یعنی کوئی وداؤٹ ایکسیپشن اس پر متحد ہو گئے کہ کیا پر ڈکٹرشپ کو ختم کرنا ہے اور ڈیموکریسی کو لانا ہے تو وہاں ایک تحریک رہی تھی اس کو کہتے تھے اردو میں بحالی جمہوریت انگریزی میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور سارے علماء اس کے پیچھے ہو گئے ابو اللہ صاحب جماعت جمال اپنا اپنا اپنا فلاں بڑا ہنگامہ کیا وہاں چونکہ یہ لوگ اپنی طاقت سے جیت نہیں سکتے تھے علماء وہاں پر پولیٹیکل بیس نہیں تھی علماء کی نہ جماعت سامی کی نہ علماء کی تو اگرچہ متحد ہو گئے تھے یہ لوگ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہم ہار جائیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ جناح صاحب کے جو بہن تھیں فاطمہ جن کا پارٹیس کے مطلب نہیں ایک سر شادی خاتون تھے وہ ان کو لیڈر بنایا فاطمہ جنہ کو صرف اس لیے کہ عوام کی رائے لینے کے لیے اب محترمہ فاطمہ جنہ بڑا تھوم بجائے انہوں نے محترمہ فاطمہ جنا پھر بھی علماء ہار گئے صدر یوب کے مقابلے میں جمع سامی ہار گئی اور جہاں تو بجا تھا جمع سامی صرف چار آدمی جیتے تھے گالبن اسی وقت میں لکھا تھا ارجمیت نے پھر بھی آپ نے جیتیں گے کچھ بھی کر ڈالیے ارجمیت کی فائل میں سب موجود ہے تو اب کیا ہوا جب یہ علماء کا فرنٹ جو ہے علماء کا فرنٹ بنا تھا اس زمانے میں وہ ہار گیا اور جنرل خواہ جیت گئے جانتے کیا ہوا یہی علماء اب تحریر کی ریگنگ ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی مطلب دھاندری سے جیتے ہیں لوگ ایسے لوگ ڈیموکریسی بات کرتے ہیں ڈونٹ نو دکریسی مینس ایکسپٹینس آف سے کیا ہوا ہنگامہ پھر چلتا رہا یعنی پہلے جو سسٹم تھا اس کے خلاف ہنگامہ پھر ایوب کے خلاف ہنگامہ یہاں تک ایوب جو تھا وہ شریف آدمی تھا اس کو یہ لوگ ڈی تھرو تو نہیں کر پائے اور تھرو تو نہیں کر پائے وہ اسے خود سے ریزائن دے دیا اور ایک آدمی نے لکھا تھا کہ جب وہ ریزائر کرنے کے بعد گھر میں وہ رہنے لگے بالکل پالٹک سے باہر آ گیا وہ اب سب ایک ہی عکل دادی پیدا ہوئے پاکستان میں ایوب خان اسی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو ایک آدمی گیا تھا انڈیا کا اس نے انٹرویو لیا تھا تو اس میں اس نے کہا تھا ایوب خان نے کہ لوگ بات کو مجھے یاد کریں گے اور واقع یاد کہ پاکستانیوں نے کہ اس سے اچھا پیریڈ کوئی نہیں تھا یہ اس وقت میرا موضوع وہ نہیں ہے نہیں تو میں بتاتا آپ کو کہ ایوب خان نے کیا کیا, کیا کام کیے تھے بہت زبردست کام کیے تھے پاکستان کے لیے اس نے لیکن علماء جو ہے پارٹی کے بی سی ڈی نہیں جانتے کتے ہیں پارٹیس میں یہی پاکستان کی علماء نے کیا کچھ بھی نہیں جاتے پارٹی تو خرض کے انہوں نے صرف یعنی معاملوں کو بگاڑا دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ پالٹکس کوئی مقدس عقیدہ کا نام نہیں ہے جی اللہ اللہ ایک مقدس عقیدہ ہے اللہ اللہ اللہ ایک مقدس عقیدہ ہے خاتم النبین ایک مقدس عقیدہ ہے قرآن ایک مقدس عقیدہ ہے پالیٹکس اس طرح مقدس عقیدہ نہیں ہے پالٹیکس از اے بیٹر آف کنوینئنس اس کو کوئی بالوڈ نہیں جانتا جیسا علماء کودے ہوئے ہیں پالٹکس میں ہر ایک فیش شخص نہیں جاتا اس بات کو کہ لال ایک مقدس عقیدہ پالٹکس ہر مقدس عقیدہ نہیں ہے وہ میٹر آف کنوینئنس ہے مطلب جیسے حالات ویسی حکومت جیسے حالات ویسی حکومت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا تھا پھر بھی لوگ اس سے بے خبر رہے حتیٰ صحابہ بھی کم لوگ تھے جو اس حقیقت بتاتے رہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ان رس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث ہے کما تک علیہ جیسے لوگ ویسے حکمراں کما تکور کزال کا علیکم جیسے لوگ یعنی جیسے سوسائٹی ویسے رولرس سوسائٹی سے ابھرتے ہیں عقیدہ سے نہیں لا اللّہ جو ہے عقیدہ سے نکلتا ہے لیکن حکومت عقید, عقید سے نہیں،, نہیں نکلتی ہے سوشل کنڈیشن سے نکلتی ہے جیسے سیاسی حالات ویسی حکومت کتنی بڑی چیز تھی جن نے فرمایا تھا اور دیکھیں ایک حدیث ہے کہ اللہوں میں نے قرش ہمارے ولابا جو سمجھے نہیں اس کو وہ سمجھے کہ بس ہمیشہ کے لیے کریشی یہ بالکل نادانی کی بات ہے المت ابن <من> قرعش کا مطلب یہ بھی عقیدہ بنا لیا اس کو مقدس عقیدہ ہر کے ذریعے مقدس العمت ابن القش مطلب کہ حاکم قریش میں سے ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قریش کوئی مقدس قبیلہ ہے اور بس ان کو حق ہے کہ وہ رول کریں ہر کے ذریعے کیا مطلب نہیں یہ مطلب ہے کہ عرب میں جو حالات تھے اس وقت اس کی وجہ سے قریش کو روایتی طور پر سینکڑوں سال کے روایت کے نتیجے میں ان کو قیادت کا درجہ مل گیا تھا تو عرب مائنڈ جو ہے قریش کی قیادت کے سوا کسی اور راضی نہیں ہوگا اس لیے ایسا کہا آپ نے جسے انڈیا میں دیکھیے جب آزادی آئی تو یہاں کئی ٹاپ کے لوگ تھے یعنی برہمنوں کے باہر نان برہمن براہمن اس پر راضی نہیں ہو سکتا تھا انڈیا کیونکہ یہ دلت جو ہے دلت کا تصور جو تھا انڈیا میں اب بڑی حد تک بھی بھی ہے اس کو بطور پرائم قبول کو کر سکتے ہو اسے کئی ایسے لوگ تھے جیسے کہ ڈاکٹر امبیڈکر جگجیون رام اور کئی ایسے ٹاپ کے تھے دلتوں میں ان کو پرائم نہیں بنایا گیا بنایا گیا نہرو کو جو براہمن تھے تو اس کا تعلق سماجی روایت تاریخی ٹریشن سے ہوتا ہے یہ میٹر آف بلیف نہیں ہے جی. مقدس عقیدے کی بات نہیں ہے یہ جی. تو اب یہ والا جانتے ہیں نہیں اور جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ نماز الد کے مسائل مقدس ہیں اسے،, اسے پارٹی سے مقدس ہے اور لگتے ہیں وہاں پر خون خرابہ کرنے لڑنے کے لیے وہی لوگ آئے پالیٹکس میں جو اس فرق کو جانتے ہیں اس کو قرآن فرقان کہا گیا کہ اسلام میں کچھ چیز ایسی ہے جس کی حیثیت مقدس عقیدے کی ہے کچھ ایسی حیثیت ہے کہ حالات کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا جیسے بٹر آف پروینئنس کہتے ہیں اس کو یہ جانتے ہیں جو اس اصول کو وہاں چسپا کرتے ہیں. یعنی تقدس کے اصول کو وہاں چسپا کرتے سیاست پر سیاست جو ہے وہ اس میں جس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف ہولی کانسیپٹ آف ہولی جو ہے وہ عقیدے کے لیے شاہد کے لیے نہیں ہے